وعلی وعلی ومن بسنته وبعد. تمام نادرین اللہ کے فضل و کرم سے یہ نششت ہر ہفتے منعقد ہوتی ہے جس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتا نہیں کیا ہو گیا دیکھو لاکھ ہو گیا کیسے کھلتا ہے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق اور اس کے احسان سے الحمدللہ ہفتہ واری یہ نشست منعقد ہوتی ہے جس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی شرح آپ کے سامنے ہمارے فضرت الشیخ ابو زی ضمیر اللہ رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں بند کیوں ہو جاتا نشے شیخ محترم ہمارے تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ شیخ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائے اور, اور شیخ اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جلسے نوازے اور آپ تمام لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ پابندی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے شرح اور اس کا علم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دامین جداکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت <تصفح> اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ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 وما نہا کمین ہوں فنتا قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں حافظ ابن حجر السخلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام میں جو آخری حصہ ہے کتاب الجام اس آخری حصے میں سے ایک باب باب الترہیب تريب میں الاخلاق برے اخلاق سے ڈراوے کا باب اس كے تعلق سے ترہیب یعنی خوف دلانے والی فکر مند کرنے والی حدیثیں اس کا باب ہم پچھلے چند درسوں میں دیکھ رہے ہیں اور ایک, ایک کر کے اس باب کی حدیثیں ان کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور اپنا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اچھے اخلاق سے ہم کو بہتر انسان اچھے اخلاق والا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اخلاق سے بچنے کی توفیقہ فرمائے اس باب میں آج کے درس میں ایک بہت ہی اہم حدیث جو گمان سے متعلق ہے اس حدیث کی شرح ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد اگر وقت کی گنجائش رہی تو انشاءاللہ ایک اور مسئلہ جو اس سے بالکل مختلف ہے جو اس سلسلہ جو چل رہا ہے اس سے مختلف ہے انشاءاللہ اس کا, اس کا مطالعہ بھی ہم کریں گے جو رعیت کے حقوق سے مطالق ہے آج حدیث نمبر آٹھ کا ہم اس باب میں مطالعہ کریں گے وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اییاکم والظن فا انظن اکذب الحدیث متفق علیہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار گمان سے بچو اکدب الحدیف اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے گمان سب سے جھوٹی بات ہے اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے جب بھی حدیثوں میں اہل علم کی طرف سے وہ کہا جائے متفقن علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حدیث پر اس حدیث کے صحیح ہونے پر امام البخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے تو اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ذکر کیا گیا ہے اور ہماری زندگی کے لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس لیے کہ انسان کا دل لوگوں کے بارے میں اچھا بھی سوچ سکتا ہے اور برا بھی جب دل میں لوگوں کے بارے میں برا خیال بد گمانی برے اندیشے آنے لگتے ہیں تو یہی چیز ہے جو انسان کے سکون کو بھی خراب کرتی ہے اور تعلقات کو بھی بلکہ اتنا ہی نہیں انسان کی دنیا کو بھی خراب کرتی ہے اور آخرت کو بھی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں احتیاط بہت ضروری ہے اس تعلق سے انشاءاللہ آج کے درس میں ہم کچھ باتیں دیکھیں گے کچھ احکام اس سے متعلق دیکھیں گے اس کی برائی کیا ہے اس کا نقصان کیا ہے اور ایک مومن کا طریقہ کار اس تعلق سے کیا ہونا چاہیے اللہ وسلم رحم اللہ فرماتے ہیں یہاں ون سے مراد کیا ہے حدیث میں کیا الفاظ ہیں یا کم ون کسی چیز سے خبردار کرنے کے لیے بولا جاتا ہے خبردار رہو خبردار اکم ون کسی چیز سے ڈرانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی گمان سے بچو گمان کے معاملے میں خبردار ہو جاؤ تو ڈراوے کے معاملے میں اہمیت بتانے کے بولا جاتا ہے یا کو مغن خبردار گمان سے بچو اکدب الحدیف اور آپ نے اس کی علت بتائی یا اس کی برائی بتائی اور آپ نے کہا کہ اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے تو اس حدیث کے کیا مانا ہے اور یہاں پر گمان سے براد کیا ہے اور اسے کیوں اس طرح سے کہا گیا اس کے کی نقصانات کیا ہے علّام وسلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں تحمتن تاؤف القل بی بلا دلیل اپنی کتاب التنویر شرح صغیر اس میں کہتے ہیں کہ قل بی بلا دلیل غن زن کا جو لفظ آتا ہے گمان جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں گمان کر لینا شاید ایسا ہو تو یہ گمان ہوتا ہے کہتے کہ غن یہاں جو اس پس منظر میں آیا ہے اس سے مراد توہمت ہے کسی کے اوپر توہمت لگانا دل ہی دل میں تقعو فی القلب جو دل میں کسی کے بارے میں توہمت پیدا ہو کیا بلا دلیل جس کی کوئی دلیل نہ ہو شاید وہ شراب پیتا ہے شاید وہ نماز نہیں پڑھتا ہے شاید اس کا معاملہ کہیں چکر چل رہا ہے شاید وہ ایسا ہے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو جس کی کوئی بنیاد نہ ہو جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر سڑک پر چل رہا ہے اور ڈولتا ہوا جا رہا ہے تو بہت ممکن ہے کسی انسان کے دل میں خیال گزرے کہ شاید ہی شراب پیا ہوا ہے اس لیے کہ شراب پینے والا ایسا چلتا ہے کم سے کم اس کے پاس کوئی بنیاد تو ہے لیکن بس یوں ہی کسی انسان کے بارے میں برا گمان قائم کرنا تو یہ کیا ہے یہ وہ تہمت ہے جس سے اس حدیث میں منع کیا گیا ہے کہتے کہ ون تو بلا دلیل اسی طرح سے اللہ معنی کہتے ہیں وکال الکرمانی أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُرَادَ لَا مَا لَا ما <بالحقام> کہتے یہاں جس گمان سے منع کیا گیا ہے ڈرایا گیا ہے وہ ایسا گمان ہے جو مسلمانوں کے بارے میں برا گمان ہوتا ہے کسی مسلمان کے بارے میں دل میں برا گمان قائم کرنا یہاں وہ گمان براد کہ لا ما بالحکام یہ وہ گمان نہیں ہے یہ وہ زن نہیں ہے جو احکام سے متعلق ہوتا ہے شریعت کے مسائل میں فخی مسائل میں مثال کے طور پر بدلی چھائی ہوئی ہے رات کا وقت ہے لوگ سفر میں ہیں اور ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں آج تو ٹھیک ہے ہمارے پاس کمپس وغیرہ ہوتا ہے موبائل میں اکثر ڈیریکشن معلوم ہو جاتی ہے قبلہ کہاں لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ لوگوں کے پاس یہ معلوم کرنے کا ذریعہ ستارے تھے ستاروں کے ذریعے سے وہ سمت معلوم کر لیتے تھے اور اس کے ذریعے سے وہ قبلہ معلوم کرتے تھے لیکن اگر آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہوں اور رات کا وقت ہے تو نہ سورج جس کے ذریعے سے سمت معلوم ہو سکتی ہے اور نہ آسمان میں بادلوں کی وجہ سے ستارے دکھائی دے رہے ہیں کہ انسان ڈیریکشن معلوم کرے کہ قبلہ کہاں ہے اب ایسے وقت میں اگر لوگوں کو رات کی نماز پڑھنی ہو عشاء کی نماز پڑھنی ہو کیسے پڑھیں گے تو ایسے وقت میں اگر کہیں سے بھی ذریعہ نہ ہو سمت معلوم کرنے کا یا مثال کے طور پر کسی آدمی کو قید کر دیا جائے ایسے کمرے میں جہاں پر روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے یا سمت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں اب وہ کہاں نماز پڑھے گا تو ایسے وقت میں وہ اپنے گمان کے مطابق جہاں اس کو لگتا ہے تحقیق کا کوئی ذریعہ نہیں لیکن نماز تو پڑھنی ہے تو ایسے وقت میں شریعت کا اس کے لیے حکم یہی ہے یہی اس کے لیے بنیاد ہے کہ اس کا دل جہاں کہے کہ یہاں قبلہ ہو سکتا ہے غالب گمان جہاں ہے وہاں پر وہ رخ کر کے نماز پڑھے گا تو یہ گمان کے اوپر عمل ہوا اس لیے کہ اس کے پاس یقین موجود نہیں ہے اس کے پاس یقینی ذریعہ نہیں ہے معلوم کرنے کا ایسے وقت میں شریعت نے اس کے لیے گمان کی بنیاد رکھی ہے یہ فقہی مسائل میں ہے تو کرمانی کہتے ہیں یہاں وہ گمان نہیں کہ گمان سے بچو یہاں وہ بات نہیں کہی جا رہی ہے یہاں وہ گمان ہے جو کسی مسلمان کے بارے میں بے بنیاد برائی دل میں آ جائے اور آدمی اس کو لے کے چلے یہ برائی ہے کہ شاید وہ آدمی اس کی تجارت حرام ہو ہو سکتا ہے اس کی تجارت حرام ہو کیا بنیاد ہے آپ کے پاس یہ سوچنے کے لیے نہیں بس میرا دل کہتا ہے تو ایسا گمان دل میں قائم کرنا کسی کے بارے میں یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے جس کو ہم اپنی زبان میں بدگمانی کہتے ہیں یا سسپیشن جس کو آپ کہتے ہیں بدگمانی کسی کے بارے میں یوں ہی شکر شک لینا شاید ایسا ہے تو یہ بدگمانی جائز نہیں ہے تو امدۃ القاری میں یہ بات علامہ نے کہی ہے امام الخطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا خبردار گمان سے بچو تو کیا نہیں کرنا ہے کیونکہ گمان تو دل میں آ جاتا ہے انسان کے دل میں کسی انسان کے بارے میں خیال آ جاتا ہے مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے اور کوئی آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے تو اب کوئی شاید کوئی کہیں چور تو نہیں تو یہ بے بنیاد سوال یعنی کوئی بنیاد اس کی نہیں ہے آپ کے پاس بس آپ کو دیکھ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو غور سے اس لیے دیکھا کہ وہ سمجھ رہا ہے پہچان والا تو نہیں ہے فلاں کی طرح دکھائی دیتا ہے فلان کا بھائی تو نہیں ہے۔ تو بے بنیاد کسی کے بارے میں کما کم یقین کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے دل میں جو اس کے خیال آئے اس کو اپنے دل میں باقی رکھے اور اس کے مطابق حکم لگائے کسی بھی شخص پر جو خیال آ گیا دل میں اس پر باقی رکھے اس کو پختہ کریں اور اس کے مطابق کسی کے بھی بارے میں فیصلہ کریں یہ فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے دل میں خیال آنا انسان کے بس میں نہیں ہے لیکن اس خیال کے اوپر باقی رہنا اور اس خیال کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرنا یہاں سے منع کیا گیا ہے کما یو کم اب یقین فل عمور ویسے ہی جیسے انسان جن امور میں اس کو پکا علم ہوتا ہے اس علم کے مطابق یقین کرتے ہوئے آدمی فیصلے کرتا ہے حکم لگاتا ہے تو اگر کسی کے بارے میں اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور وہ پیتے پیتے جھوم رہا ہے تو آپ اب کوئی شک باقی رہا آپ کے پاس کہ یہ نشے میں ہے نہیں آپ کو پورا پختہ یقین ہو گیا کہ اس کی ساری چیزیں اس کے ساتھ میں جمع ہو گئی جو شراب اس کو کہا جا سکتا ہے شراب میں نشے میں ہے لیکن یوں ہی ایک آدمی اس کو چکر آ کے گر گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے شراب پی ہو کوئی آدمی پڑا ہوا راستے پر ہے اور آپ اس کے بارے میں یہ گمان کریں کہ اس نے شراب پی ہوگی ہو سکتا ہے کہ وہ مرغی کا اس کو دورہ پڑا ہو گرا ہو ہو سکتا ہے وہ بھوک سے گرا ہو ابو حریر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنی انہوں نے خود اپنے بارے میں بتایا کہ چکر آ کے میں گر جاتا تھا تو اس طرح سے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ اچھی ہو گناہ وہ نہ ہو لیکن ایک انسان اس کے بارے میں برا خیال آنے کے بعد اس خیال پر باقی رہے اور اس بے علم گمان کو علم کی طرح ٹریٹ کرے اس کے مطابق فیصلہ کرے جیسے علم کے بنیاد پر کیا جاتا ہے اس سے یہاں منع کیا گیا ہے ویسے جیسے مجھ کو پکا معلوم ہے نہیں یہ آپ کے دل کا گمان ہے یہ پکی بات نہیں ہے تو اس طرح کا برا خیال کسی مسلمان کے بارے میں دل میں آئے اور آدمی اسی پر باقی رہے اور فیصلے کرے اس کی بنیاد پر اس سے منع کیا گیا ہے اعلام الحدیف جو سی بخاری کی شرح ہے امام الخطابی کی اس میں انہوں نے بات کہی ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو ہزار ایک سو نواسی پر بعض گمان گناہ ہوتے ہیں یہاں پر ایا کو کہا گیا الطلاع گمان کے بارے میں خبردار کیا گیا تو کیا ہر قسم کا گمان برا ہوتا ہے یا کچھ گمان برے ہوتے ہیں یہ فیصلہ ضروری ہے کیونکہ حدیث بظاہر یہ بتا رہی ہے کہ گمان سے بچو تو کیا سارے گمان سے بچنا ہے کوئی بھی گمان نہیں کرنا ہے تو اس بارے میں قرآن کریم کی آیت سے ہمیں مزید رہنمائی ملتی ہے کیونکہ قرآن اور سنت دونوں کو جمع کر کے ہم اس مسئلے میں جتنی بھی دلیلیں ہوتی ہیں ان کو جمع کر کے ہم فیصلہ کرتے ہیں یہی طریقہ قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے اور اسی کے مطابق صلف عمل کرتے تھے کل اللہ و رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی تو اور کی وجہ سے معلومات دونوں کو جمع کر کے فیصلہ لیا جائے گا کسی ایک کو پکڑ کے دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا من الظن، الحجرات آیت نمبر اے ایمان والوں, یا خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اج تنبو کثیر بہت سے گمانوں سے بچو بہت سے گمانوں سے بچو ان نبن افم اس لیے کہ بعض گمان گنا ہوتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ سارے گمان گنا نہیں ہوتے ہیں بلکہ کون سے گناہ؟ گمان گنا ہوتے ہیں بعض گناہ بعض گمان تو معلوم ہے کہ الطلاق سب کو جمع کر کے سارے کے سارے گمان گنا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے اور یہی حدیث میں بھی ہے کہ سارے گمان حرام نہیں ہیں قران کی ایت سے معلوم ہوتا ہے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اس تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قوله یا ای الذين امنوا استنبو كثيرا من الظن اللہ تعالی کا فرمان اے ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچو کہتے ہیں یقول نہ الله المؤمن ان يظن بالمؤمن شررا اس ایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے بارے میں شر کا گمان کرنے سے منع کیا ہے خیر کا نہیں گمان اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں آپ اچھا گمان بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کوئی مثال کے طور پر آپ مسجد میں نماز سے فارغ ہو کے نکلنا کوئی آیا اب آپ کے دل میں کیسے لاپرواہ انسان ہے نماز کی ذرا بھی اس کو فکر نہیں ہے نماز کے اوقات کی کوئی رعایت نہیں بس یا آپ یہ برا گمان ہوا کہ نماز کے بارے میں پرواہ ہے اسی لیے تو لیٹ آیا ہوگا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھا گمان قائم کریں ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہوا ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہوا ہو کوئی آدمی مثال کے طور پر باہر راستے پر کھڑا ہوا ہے اور پیچھے آپ دیکھ رہے اس کی شراب کی دکان کا بورڈ لگا ہوا ہے شراب کی دکان اس کے پیچھے وہاں کھڑا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس سے کہا کہ آپ وہاں کھڑے رہی میں آ رہا ہوں ابھی فوراً اور اس کو معلوم نہیں پیچھے کی شراب کی ہے ہو سکتا ہے آپ نے اس کے بارے میں اچھا گمان قائم کیا ہو سکتا ہے اس کو معلوم نہیں ہو یہ دکان کون سی ہے ہو سکتا ہے اس کو یعنی وہ یہاں اسی لیے رکا ہو کہ اس کے بھائی کے انتظار میں ہو جو شرابی اس کو روکنے کے لیے کہ وہ کہیں اور ملتا نہ یہیں آتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی واقعی بنیاد ہمارے پاس نہ ہو ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے ہیں بلا کسی بنیاد کے کسی کے بارے میں جب اچھے گمان کی کا امکان ہے اس کی پاسبلٹی ہے ہم برا گمان کیوں کریں تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں معلومات کہ کسی مسلمان کے بارے میں اگر آدمی شر کا گمان رکھتا ہے تو یہ کیا ہے یہ گناہ ہے یہ دل کا گناہ ہے ابھی زبان سے کچھ کہا نہیں کوئی عمل کیا نہیں لیکن دل ہی دل میں انسان گناہ گار ہو جائے کتنی بری بات ہے تو مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ گناہ ہے ابن جیری التبری نے اس کو اپنی تفسیر میں روایت کیا اور یہ صحیح سنت سے آیا ہے گمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں اس تعلق سے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اچھا جائز اور حرام گنا گمان کون سا ہے شیخ ابن رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں او نو ون خیر و خیرن و ظن سو گمان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اچھا گمان اور دوسرا برا گمان حسن زن اور سو زن دو قسم کے گمان ہوتے ہیں کہتے وجودی کہتے ہاں پھر دوسری چیز یہ پہلا مسئلہ تو یہ کہ گمان دو ہیں اچھا گمان اور برا گمان لیکن برے گمان کے بارے میں بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جائز نہیں ہے ہاں مگر یہ کہ کوئی قرینہ اس کے وجود کا ہم کو ملتا ہو کوئی بیسس ہو اس کے لیے کوئی اس کے لیے کوئی بنیاد ہمارے پاس ہو یعنی مثلا کوئی آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال رہا اور اس کے بارے میں آپ اس نظر نہیں یہ پیسے ڈال رہا ہوگا وہ تو نکال بھی رہا ہوگا کون کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے عام طور سے چور ہی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی بس میں اور کوئی آدمی آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور آپ اس کے بارے میں پھر بھی اچھا گمان رکھے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ عمل غلط عمل ہے یہ اپنی حد پار کر رہا ہے اور آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو اب اس کے پاس آپ کے پاس بنیاد ہے کہ آپ اس کے بارے میں برا گمان رکھے ہیں. کہ کچھ غلط نیت سے کر ہے تو کہا کہ تم اوسو لا يجوز إلا إذا قامت على وجوده. جب تک کہ کوئی بنیاد کوئی کرینہ نہ ہو اس کے وجود کا تب تک کہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا جائز نہیں ولی ہدا قال ان بَعْضَ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں سارے نہیں بعض اور وہ گناہ ہوتے ہیں کہتے ہیں فما سب افم تو وہ گمان کون سا ہے جس پر گنا نہیں ہے بعض گمان گنا ہے تو معلوم گنا نہیں ہے تو وہ کون سے گمان ہے جو گنا نہیں ہے اس میں دو قسمیں ہیں. اس میں دو قسمیں ہیں کہتے نقول السوء خیر قامت سام ترین جو گمان گنا نہیں ہے وہ دو ہیں ایک اچھا گمان اسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا دو اس کے بارے میں برا گمان رکھنا لیکن ایسی بنیاد پر جو واقعی اس کے بارے میں بدگمانی کی بنیاد ہو سکتی ہے کہتے ہیں ہاں یہ گناہ نہیں ہے ایسا گمان گنا نہیں ہے وَنُّ هُوَ الْأَصْلُ. اس لیے کہ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ اصل ہے بائی ڈیفالٹ آپ کو کسی کے بھی بارے میں اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے جیسے کوئی مسلمان ہے وہ آپ کو ذبح کیا ہوا گوشت پکا کے آپ کو کھانے کے لیے لے کر آیا اب آپ بدگمانی اس سے کریں کہ ہو سکتا ہے حرام ہو نہیں اصل اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اصل کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے یہ گمان نہ کریں کہ ہو سکتا ہے اس کی کمائی حرام ہو کیونکہ مسلمان کی اصل کیا ہے وہ قابل اعتماد ہوتا ہے جب تک کہ ایسی چیز اس سے دکھائی نہ دے جو تقوا کو بگاڑنے والی ہو تب تک کہ آپ اس کو غیر متقی نہیں مانیں گے کیونکہ مسلمان کی اصل قابل اعتماد ہونا ہے تو یہاں کہا کہ ہاد سب الخیری اس لیے کہ کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ اصل ہے ہر مسلمان کو اچھا پکڑ کے چلنا ہے آپ کو جب تک کہ اس سے برائی ثابت نہ ہو ہونا ہاں کسی کے بارے میں برا گمان یہ بھی جائز ہے جب کہ اس کے سلسلے میں آپ کے پاس کوئی بنیاد ہو کوئی قرینہ ہو جو اس کی بدگمانی کے لیے آپ کو سپورٹ کرتا ہو کوئی ایسا کرینہ ہونا چاہیے جو آپ کو بتاتا ہو کہ بہت ممکن ہے یہ ایسا ہے جسے میں آگے بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تو سارے گناہ گمان گنا نہیں ہوتے ہیں جو گمان گناہ نہیں ہے اس میں دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ مسلمان کے بارے میں آپ اچھا سوچیں تو یہ گناہ نہیں بلکہ نیکی ہے یہ اور یہی اصل ہے ایسا ہی آپ کو کرنا چاہیے لیکن اگر کسی مسلمان سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو یا ایسا کوئی کرینا ہو جس کے بنیاد پر آپ یعنی جسے جس مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو معروف ہو لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے دھوکے دیتا ہے اور وہ آپ کے پاس آ کے کہے کہ میرے پاس ایک فلاں چیز ہے ایک پلاٹ آیا ہے اور آپ خریدیے میرے پاس فلاں چیز ہے آپ اگر اس میں پیسہ انویسٹ کریں گے تو آپ کا بہت فائدہ ہوگا اب آپ جانتے ہیں کہ وہ کئی لوگوں کو دھوکا دے چکا ہے اور پھر آپ کے پاس آ کے آپ کو سبز باغ دکھا رہا ہے اور آپ کے سامنے بات کر رہا ہے تو اب آپ کیا کریں اس کے بارے میں حسن زر رکھے نہیں آپ کے پاس کرینا ہے کہ یہ آدمی پچاسوں لوگوں کو بےوقوف بنا چکا ہے اب یہ مجھ کو بھی بےقوف بنا سکتا ہے تو یہ کرینہ آپ کے پاس ہے لہذا آپ اس کے بارے میں خیر یعنی اس کے بارے میں آپ حسن زن نہیں رکھیں گے تو آپ گناگار نہیں ہوں گے آپ کی مرضی چاہے تو نے دن رکھے لیکن اگر آپ اس سے بدگمانی کرتے کہ شاید مجھ کو بھی اب بیوقوف بنانے کے لیے آیا تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے کیوں آپ کے پاس بیسس ہے آپ کے پاس ترینہ ہے آپ کے پاس بنیاد ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیے سیکیورٹی گارڈ کیا کرے گا مطلب نے دن رکھے گا نہیں کوئی بات نہیں کوئی بڑا عالم ہے مثلا حرم میں جو ہے سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ کیا کریں گے کوئی آنا چاہ رہا ہے کوئی بات نہیں مسئلہ نہیں آنے دو ہر مسلمان اچھا ہوتا ہے نہیں اب اس کی ڈیوٹی ہے اس کو نیگیٹو ہی سوچنا ہے اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے یہ دیکھنا کہ کوئی خریب آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے آئے کیونکہ اس کا کام حفاظت ہے اس کا کام کیا ہے حفاظت ہے تو ہر جگہ کے لیے ایک حکم ہوتا ہے یعنی کہ آپ بالکل اس طرح سے کر دیں کہ یعنی ایک ہی چیز دین میں ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا دین ہم کو دیا ہے ہر ہر موقع کے اعتبار سے اس میں وسعت ہے اور اس کے لیے ایک مستقل حکم ہے ورنہ لوگوں کی جان و مال خطرے میں چلی جائے گی سماج میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں برے بھی لوگ ہوتے ہیں لہٰذا یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کا کہ بنیاد ہے آپ کے پاس کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے تو ایسے وقت میں بدگانی پر گناہ نہیں ہے تو شیخ ابن سیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر صورت الحجرات میں یہ بات کہی ہے سفر نمبر پچاس پر اسی لیے علامہ ثنانی رحمۃ اللہ رحمت فرماتے ہیں قال القابی المراد التهمہ ومحل التحذیر والنہی انما هو عن التهمت اللہتی لا سبب لها لا سبب لما یعجیبها کہتے ہیں یہ جو حدیث آئی ہے اس سے مراد تهمت ہے اور جو ڈرائے گیا ہے وہ ایسی چیز سے ڈرائے گیا ہے ایسی تهمت سے ڈرائے گیا ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو جس سے وہ چیز اس پر واجب ہوتی ہو یا لا الاغو ہوتی ہو کمانی تُوہِم بالفاہشتی ولم يظہر علیہ حما یا فوک ویسے ہی مثلاً جیسے کسی پر بے حیائی کی یا زنا کاری کی تہمت لگائی جائے اور اس سے کوئی طرح کی چیز اس سے پہلے نہ ہوئی ہو نہ اس کے لیے کوئی بنیاد ہو کسی پر بھی آپ نے زنا کاری کی تہمت لگا دی کیا بنیادی آپ کے پاس نہیں ہے کیا کیا جائے گا اس کو کوڑے مارے جائیں گے اس کو اگر گواہ نہیں اس کے پاس گواہی چاہیے اس کے لیے بینا چاہیے صرف گمان کی بنیاد پر نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جناکار ہے نہیں کر سکتے آپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ چور ہیں آج آپ دیکھیے بحث گمان کے بنیاد پر کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہندوستان میں کہ لوگ آ رہے ہیں سفر میں جا رہے ہیں رکے کہیں پہ بیٹھ کے وہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں یا روکے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کسی کا اور رات کا وقت ہے لوگوں نے کہا ہمارے گاؤں میں آیا ہے کون ہے لوگ چور ہوں گے پڑائی کر دی. ان کی ماں ڈالا ان لوگوں کو تو آج کل یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کرینا اگر آپ کے پاس ہے تب تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے خصوصاً مسلمان کے بارے میں مسلمان کے بارے میں تو جائز ہی نہیں ہے اور اگر کسی سے بدگمانی ہے تو آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے آپ اپنے جی میں آئے وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ ان کو پولیس کے حوالے کرو پولیس کو آپ فون کر کے بتاؤ کہ ہم کو یہاں شک آ رہا ہے کہ یہ لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہماری کالونی میں کھڑے ہیں یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اب وہ چوری کے لیے ڈھونڈ نقصان پہنچانے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں یا اپنے کسی پہچان والے کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو کیا معلوم ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کا ہولیا بتا رہا ہے کہ اچھے لوگ نہیں ان کا ہولیا بتا رہا ہے اب آپ کے پاس کرینا ہے اب آپ اگر بدگمانی کرتے ہیں کہ دیکھنے میں اچھے نہیں دکھ رہے ہیں لوگ نیک لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے آنکھیں کے کر کیا رہے ہیں اب آپ پولیس کو فون کرتے ہیں بدگمانی آپ کرتے تو اب گناہ نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے وہ اچھے بھی لوگ ہوں یعنی ایسے لوگ نہ ہو کہ برائی کے لیے آئے تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہتے ہیں کہ بے بنیاد کسی کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں ہے سب السلام میں علامہ سنانے نے بات ذکر کی ہے شیخب نے رحمت اللہ علیہ فرماتے فقالوا علماء نے بات کہی ہے الرحم اللہ یا مسلم ایک مسلمان جو ظاہر میں شریعت کا پابند ہے اسے ظاہری زندگی میں عدالت ہی دکھائی دیتی ہے عدالت کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک دین پر قائم ہے نہ یہاں جھکتا ہے نہ غلو کرتا ہے نہ کوتا کرتا ہے بلکہ ٹھیک ٹھیک عدل پر قائم ہے معتبر ہے اچھی زندگی جی رہا ہے دیندار زندگی جی رہا ہے تکوا شیار زندگی جی رہا ہے ایسا مسلمان ہے جس کا ظاہر تکوا والا ہے ایسے آدمی سے بدگمانی کرنا حرام یاد رکھیں اس کو جس آدمی کی زندگی تقوی والی ظاہر ہے لوگوں کے سامنے اس سے بدگمانی کرنا حرام ہے اما ظن سوئی بمن قامت القرین تو علی انہو اہل لذالک فہذا لا حرج على الانسان ان یظن السوء بہی ہاں جس آدمی کے برائی کے لئے کوئی بنیاد ہو اس سے بدگمانی کی اور کوئی ایسی چیز اس سے ظاہر ہو تو ایسے آدمی سے بدگمانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ایک ہے افراد اور تفریح ایک تو یہ کہ ایک آدمی ہر انسان سے بدگمانی کرے فوبیا اس کو ہو جائے جیسے مسلمانوں کے بارے میں بہت سارے غیر مسلم ملکوں میں ہوتا ہے ہر مسلمان کو ٹیررسٹ یہ فوبیا ہے اسلام فوبیا ہے اور ایک یہ کہ ایک انسان کسی سے بھی بدگمانی نہ کرے اور پھر نقصان اٹھائے کبھی جان کا کبھی مال کا کبھی کسی اور چیز کا ان دونوں کے درمیان اسلام کی تعلیم ہے کہ اور یہ بالکل کامن سینس بھی ہے کہ جس انسان کا واہر دیندار ہو اس سے بدگمانی نہ کی جائے ہاں کسی سے اگر اس طرح کی چیز ظاہر ہوتی ہے جو بدگمانی جس کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے وہاں گناہ نہیں ہے وہاں پر اس کی گنجائش ہے یہ بات یاد رکھنا چاہیے تو یہ ایک اصول تھا جو اس بارے میں افراد و تفریح سے ہم کو بچانے والا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے اور حدیث سے بھی بات یعنی قرآن اور حدیث کو ملانے سے بات مزید واضح ہو جاتی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اسلامی اصول یہ ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے ابن میں رحمتہ اللہ علیہ کے قول میں پڑھا کہ جس کی ظاہر تقوی جس کا ظاہر تقوا والا ظاہر وہ یعنی عدالت ہو اس کی عدالت ہمارے یہاں پر کورٹ کو بولتے ہیں اردو میں عدالہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ آدمی یعنی تقوا شیار ہے تقوی والا ہے پرہزگار ہے دیندار ہے ظاہر پر حکم لگایا جائے گا. یہ اسلام کا اصول ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی پکڑ لوگوں کا مواخذہ ہوتا تھا اناسن کا وہی کی بنیاد پر کوئی انسان غلطی کیا بعض اوقات وہ چھپی ہوتی تھی لیکن اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی اور اس وہی کی بنیاد پر اس انسان کو مجرم قرار دیا جاتا تھا اس کا مواخذہ کیا جاتا تھا وہ ان قد ان قطع لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی کا سلسلہ رک گیا وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا و انما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم اور اب ہم تمہارا معاقذا کریں گے تم سے پوچھ تاچ کریں گے تم سے ہم تمہاری پکڑ گرفت کریں گے کس بنیاد پر جو تم سے ظاہر ہوگا جیسا تمہارا ظاہر ہوگا جو اعمال تمہارے ظاہر ہوں گے جو بعد تمہاری زبان سے سنی جائے گی اس کی بنیاد پر ہم تمہارا معاقذا کریں گے اس میں غلط ہے تو پکڑیں گے فمن اظهر لنا خيرا امن نہ ہوں تو جس انسان کا ظاہر خیر والا ہو ہم اس کو امن و امان دیں گے اور بلکہ اس کو اپنے قریب کریں گے اور ولی سلئی نامن سری سری ہی اس کے خفیہ حالات اس کے باطن کے حالات اس کا اندر کیا ہے اس بارے میں ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے اس میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے اللہ بہ فی سری اس کے اندر کیا تھا ایمان والا ہے کہ منافق ہے متقی ہے کہ فاسق ہے یہ اللہ کے پاس اس کا فیصلہ ہے اللہ اس کا محاسبہ کرے گا کہ اس کے اندر کیا تھا ہمارا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے منہ لنا من ہو و ولم صدق اور جو آدمی ہمارے سامنے برائی کو ظاہر کرے اس کی زندگی میں ظاہر برائی ہی ہو تو ایسے انسان کو ہم امن نہیں دیں گے یعنی وہ ہم سے بچ نہیں سکتا ہے سزا سے لمبن سد ہو نہ وہ ہماری تہمت سے بچ سکتا ہے نہ سزا سے اور ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے کہ اچھا انسان ہے وہ ان کالا ان نسریت حسنا چاہے وہ زبان سے دعوی کرے کہ میرے اندر اچھا ہے جسے آدمی کہا کہ بھائی میں شراب پیتا ہوں جو کھیلتا ہوں لیکن میرے اندر بہت تقوا ہے میں ظاہر میں برا ہوں لیکن اندر سے بہت متقی پرہنسکار اچھا ہوں ہم اس کا اس کی تصدیق نہیں کریں گے میں اندر سے بہت اچھا ہوں چاہے میں گالیاں دیتا ہوں اور لوگوں کو ستاتا ہوں لیکن میرا دل بہت اچھا ہے میرے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہے تو برائی کرتا کیوں ہے اگر ظاہر میں برائی کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہے ہم کو نہیں معلوم وہ اللہ محاسبہ اس کا کرے گا اچھا ہے برا ہے اللہ فیصلہ کرے گا لیکن ہمارے سامنے اگر برائی آئے گی تو اس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے اچھا ظاہر ہے تو اچھا فیصلہ ہوگا اگر ظاہر میں برا ہے تو پھر برائی فیصلہ ہوگا یعنی اس کے لیے سزا کا معاملہ ہوگا کسی کی زبان سے خراب کی کسی کو ہاتھ سے تکلیف دی سزا ملے گی اس کو وہ نہیں بول سکتا کہ میرے دل میں کچھ اور تھا میری نیت کچھ اور تھی نہیں آپ کی نیت آپ کے پاس رکھتی ہے فیصلہ جو ہوگا وہ ظاہر کی بنیاد پر ہوگا اس اس, با, اس روایت کو امام الباری نے اپنی صحیح میں روایت کیا کتاب و شہادات حدیث نمبر دو ہزار سو اکتالیس اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ واہر پر حکم لگایا جائے گا باطن کیسا ہے وہ اللہ فیصلہ کرے گا واہر کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا مسلمان کی عزت کی حرمت کیا ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا گویا کہ اس کی عزت کو اپنے دل میں مجروح کرنا ہے اپنے دل میں اس کو بےزت کرنا ہے اور ایک بار دل میں کسی کی بیزت ہی ہو گئی تو زبان سے بھی ہوتی ہے ایک انسان اگر کسی کے بارے میں دل میں بدگمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ زبان سے بھی اس کی غیبت کرتا ہے بلکہ بعض اوقات جاسوسی بھی کرتا ہے اس کی اور اس پر توہمت بھی لگاتا ہے تو دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کو لانا جبکہ اس کا ظاہر اچھا ہے آپ نے کہیں دیکھا نہیں اس کی برائی بس یوں ہی دل میں برا لانا یہ حرام ہے اس کی برائی کتنی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں لما نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ بال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ پر نگاہ رکھی کعبہ کو آپ دیکھ رہے تھے اور آپ نے فرمایا مرحبا بکی من بیت تھن اعظمکی کی تک کہا کہ مرحبا ہو مرحبا ہو تیرے لیے گھر اللہ کے گھر کیا شان ہے تیری کیا عظمت ہے تیری اور تیری حرمت تیرے احترام کی بھی کیا شان ہے, کتنی عظیم ہے تیری حرمت اور کتنا عظیم ہے تللم آدم اللہ اور ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑی ہوئی ہے ایک مومن کی عزت کا معاملہ احترام کا معاملہ تیری عزت اور احترام سے بڑھ کے ان اللہ ہر رما کی من المنی اللہ تعالی نے تیری تو ایک ہی حرمت رکھی ہے تیرے بارے میں ایک ہی حرمت ہے لیکن مومن کے بارے میں تین باتیں حرام ہیں مومن کی حرمت تین چیزوں میں ہے کیا ہے دما ہو اور ہو سو <السُّوء> کیا کہ ایک مومن کا خون حرام خون بہانا حرام بے وجہ اس کا خون نہیں بہا سکتے آپ مار پیٹ کر کے اس کا خون بہا دیا اس کو قتل کر دیا حرام ہے اس کو اذیت پہنچانا جسمانی اعتبار سے دو و ہو اس کا مال چھین کے ضائع کر دینا اس کے مال میں خیانت کرنا اس کے مال کے بارے میں برا فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے اس کا مال بھی سنبھالا جائے گا اس کو ذرا نہیں پہنچایا جائے گا مال میں بھی نہ جسم میں نہ مال میں اور نمبر تین وہ سو اور یہ کہ اس کے بارے میں بدگمانی کی جائے تین حرمتیں ہیں مومن سے بدگمانی کرنا جائز نہیں کیوں یہ اس کی عزت سے جڑی ہوئی چیز ہے اس کی اس سے بدگمانی کرنا کا مطلب یہ ہے اپنے دل میں اس کی عزت کو خراب کرنا یہ جائز نہیں ہے کس مومن کے لیے جس کا واحد تقوا والا کتنے لوگ علما کے بارے میں کتنی بدگمانی کرتے ہیں ارے یہ تو ایسے ہی ہوں گے ہمارے سامنے دیندار کتنے علما کے بارے میں ان کے پاس عذر ہوتا ہے ان کے پاس مسائل ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں سوچتا ہے لیکن ان کے بارے میں بدگمانی کرنا کتنے علما بڑے بڑے علما ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا ارے تو حکومت کے بکے ہوئے لوگ ہیں حکومت کے غلام ہیں یہ تو حکومت کو کچھ بولتے ہی نہیں ان کی ہاں ہا, ملاتے ہوں گے ان کی صحیح کو بھی صحیح بولتے ہیں ان کی غلط کو بھی صحیح صحیح کہتے ہیں حالانکہ وہ علما تنہائی میں جو بھی حکام اور حاکم ہوتے ہیں ان کو نصیحت کرتے ہیں یہاں تک ان کی حد ہے حدیث میں یہی بتایا گیا ہے کہ حاکم اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا کیا جائے اس کو ہاتھ پکڑ کے تنہائی میں لے جا کر اس کو نصیحت کی جائے مانا تو اچھی بات نہیں مانا تو کوئی بات نہیں ایک نوجوان شیخ ابن وفیمین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھا بہت بولتا رہا آپ لوگ اللہ سے ڈریے ایسا کیجیے ایسا کیجیے آپ لوگ اتنے حکام کو کچھ بولتے نہیں ہو اور آپ اللہ کے بعد جواب دینے بہت دیر تک بولتا رہا شیخ وسمین چوپ چاپ سنتے رہے اس کو جب اس کا غصہ بھراس پوری نکل گئی شیخ ابن وفیمین نے بہت نرمی سے اس سے کہا اللہ کے بندے تو یہ بتا تو سے کس نے کہا کہ ہم ان سے بات نہیں کرتے یہ معلوم کیسے ہوا تجھ کو بتا یعنی تم نے کہاں سے جانا کہ ہم ان کو نصیحت نہیں کرتے کہاں سے معلوم پڑھائی کوئی بنیاد ہے اس کے لیے کیسے کیا گمانی سے کہ تم کچھ بولتے ہی نہیں ہو چوراہے پر جا کے بولنے کو بولنا بولتے ہیں اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے بھائی کو نصیحت چوراہے پر کرتا ہے یہ تنہائی میں ہے اور حاکم کی عزت عزت نہیں ہے اس کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے پاس تو پاور بھی ہے اس کو تو اور زیادہ احترام سے احتیاط سے نصیحت کرنا چاہیے کہ کہیں اس میں سرکشی نہ آ جائے کہیں انا نہ آ جائے کہیں شیطان اس کو اور ظلم و جبر پر نہ ڈال دے تو یہ, یہ سمجھداری یعنی عوام میں نہیں ہوتی ہے عوام جذباتی ہوتی ہے عوام اپنے بارے میں حکمت کا راستہ اپناتی ہے لیکن امت کے بارے میں جذبات والا راستہ اپناتی اس کو یاد رکھیے امت کا نقصان چل جاتا ہے اپنا نقصان نہیں چلتا اپنے بارے بہت سنبھال کے چلتی ہے کمپنی کے باس سے کبھی وہ سنی نہیں کرے گا جو حاکم کے بارے میں پورے علماء کو سکھا رہا ہے کرتا نہیں کرتا ہے نکال دے گا اس غلط کو برداشت کر لے گا لیکن حاکم کے بارے میں علماء کو وہ سکھاتا کہ آپ بغاوت کرو اس کے مقابل میں صحیح نہیں ہے ان کو تنہائی میں نصیحت کی جائے ان کے بارے میں بدگمانی عوام کے بارے میں بدگمانی رشتہ داروں کے بارے میں بدگمانی آدمی جائز نہیں ہے تو یہاں کہا کہ ایک مسلمان کے لیے تین چیزیں اس کی محترم ہیں اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت اور صاف کہا گیا وہ این یو ون نہ بھی سو اس کے بارے میں بدگمانی کی جائے ون سو اس کے بارے میں بدگمانی کی جائے بدگمانی اگر منع ہے تو بدزبانی تو اپنے آپ منع ہوگی دل میں اس کو برا سمجھنا ہی برا ہے تو زبان سے برا بولنا تو اور بھی برا ہو گیا اس کی عزت خراب کرنا تحمت لگانا اس کی غیبت کرنا سب اپنے آپ منع ہو گیا جب دل کی سطح پر منع ہے تو زبان کی سطح پر اپنے آپ منع ہے لہذا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی کہ مسلمان سے بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے امام البحقی نے شعب الایمان میں اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے اور اسحیہ میں حدیث نمبر 3420 پر شیخ الابانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے شروع میں شیخ الالبانی نے اس کو ضعیف کہا تھا لیکن شواہد کی اور جو دوسرے ترق کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ حدیث حسن درجے کی ہے ایک طریقہ بدگمانی سے بچنے کا یہ بھی ہے کہ ایک انسان پہلے اپنے بارے میں سوچے کہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں تو پھر وہ کیوں کرے گا ایسا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ اصول ہم کو سکھایا بہت برا وقت تھا وہ جب مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو سب سے زیادہ محبوب بیوی جن کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا دکھایا گیا تھا خواب میں کہ یہ آپ کی بیوی ہے اور جو مسلمانوں کی ماں ہے ام مومنین جن کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا اتنی پاک باز نیک بیوی ان کے بارے میں ایک غلط فہمی کی بنیاد پر مشہور ہو گیا کہ نوز باللہ ان کا کسی سے معاملہ ہے تومت ان پر لگا دی گئی منافقین کے لیے ایک موقع مل گیا اور انہوں نے پورا ماحول خراب کر دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کے درمیان میں یعنی بری خبر پھیلا دی ان کے بارے میں افواہ پھیلا دی نوز باللہ بد کردار ہونے کی ان کے بارے میں افواہ پھیلا دی اتنا پاورفل پراپگنڈا تھا یہ کہ اس کے یعنی اثر سے بعض مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے اچھے لوگ بھی آ گئے یہ ہمارے لیے عبرت ہے وہ سماج جس میں اچھے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں اس میں جب یہ ممکن ہے تو آج کیوں نہیں کہ ایک اچھا مرد ہے ایک اچھا انسان ہے ایک اچھی عورت ہے برے لوگ اس کے بارے میں اس طرح سے پاورفل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے غلط بات پھیلا دیں کہ اچھے لوگ بھی اس کی چپیٹ میں آ جائے ایسا ہو سکتا ہے جب وہاں ہو سکتا ہے مدینہ میں ہو سکتا ہے تو آج دوسرے ملکوں میں کیوں ہو سکتا ہے میڈیا اتنا خطرناک ہے برے کو اچھا اچھے کو برا ثابت کر سکتا ہے تو وہاں ایسا ہو گیا اللہ تعالی نے آیت نازل کی کچھ وقت گیا یہ معاملہ تھوڑا سا پنپا پھر اللہ نے آسمان سے حضرت عائشہ ردی اللہ تعالیٰ نے کی برات نازل کی اس سے بڑھ کے اور کیا بعض اوقات ایک بری چیز سے اچھی چیز وجود میں آتی ہے جب تو لگتی نہیں تو آسمان سے کسی کا اچھا ہونا آنا ہو تو دنیا میں خوشخبری مل گئی ان کے لیے کہ اللہ جس کی برات نازل کرے اس کی کیا شان ہوگی عائشہ کے لیے خاص آسمان پوری صورت سور نورہ نازل ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی برات میں صورت نازل کر دی تو اس میں اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا, فرمایا لمو ہو خیرن مبین ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے اس بات کو سنا اس, اس افواہ کو اس تہمت کو سنا تو مومنین مردوں اور مومنات نے مومن عورتوں مومن مردوں اور عورتوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اپنی اوپر قیاس کرتے ان کے بارے میں خیر کا گمان کرتا اپنے بارے میں سوچ کر ان کے بارے میں اچھا گمان کیا ایسا کیوں نہیں کیا اپنے پر قیاس کرتے ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچا وقال ایسا کیوں نہیں کیا کہ انہوں نے یوں کہا وقال مبین اور کیوں نہیں ایسا کیا کہ یوں کہہ دیتے یہ تو بالکل کھلا ہوا جھوٹ ہے کھلا ہوا جھوٹ ہے سورہ نور آیت نمبر بارہ اس کی تفصیل آپ دیکھیں تفصیل سے ابن کثیر فرماتے ہیں وقال یعنی ایسا کیوں نہیں کیا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ اَيْ ذَلِكَ الْكَلَامُ الَّذِي رُمْيَدْ بِهِ اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رضی اللہ عنہ وہ کلام جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے اوپر تحمت لگائی گئی اس کو جب تم نے سنا ظن المؤمنون والمؤبنات بھی انفسهم خیراً اَيْ قَاسُوا ذَلِكَ الْكَلَامُ عَلَىٰ انفسهم کہ انہوں نے وجو کلام تھا وہ اپنے اوپر کے دیکھ کہ ایک آدمی ایک مرد اپنی بیوی کے بارے میں سوچ میری بیوی ایسا کر سکتی ہے لڑلے سے کسی کے ساتھ افیر کر سکتی میری بیوی جب میری بیوی نہیں کر سکتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیسا کرے گی اتنی پاک باز اتنی نیک عورت وہ کیوں کرے گی تو ایسا کیوں نہیں کیا اے قاسو کہ جب وہ ایسا نہیں کر سکتے یہ کلام ان کے شان کے مطابق نہیں ہے تو ام المنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اسے کئیوں زیادہ گنا بری ہے بطریق تریق الاولا ولاحا بطریق الاولا ولاحا کئی گنا زیادہ بہت زیادہ حضرت عائشہ اس سے بری ہے جب تم نہیں کر سکتے تو وہ کہاں سے کریں گی یہ بنیاد ہے جو اصول اور طریقہ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ایک عام انسان اپنے سے زیادہ پرہیزگار لوگوں کے بارے میں جب اس کے دل میں کوئی خیال آئے تو سوچے کہ جب میں ایسا نہیں کر سکتا تو اتنا بڑا انسان کیوں کرے گا کہ میری بیوی میرے بچے ایسا نہیں کر سکتے فلاں کے بچے کیوں کریں گے بے بنیاد ہاں بنیاد ہو تو اور بات ہے بنیاد نہیں ہے کچھ بھی تو کیوں انسان کسی کے بارے میں بدگمانی کرے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک انسان اپنی اپنے بارے میں سوچے تو کر سکتا ایسا نہیں نا تو پھر وہ کیوں کرے گا اس کے بارے میں کیوں غلط سوچ رہا ہے تو اتنا گناہ گار ہو کے تو ایسا بگڑا ہوا ہو کہ تو نہیں کر سکتا ایسا تو وہ فلاں انسان کیوں کرے گا ایسا تج کو اللہ کا ڈر ہے اس کو نہیں ہے کیا تو اس کے بارے میں ایسا سوچ جیسا اپنے بارے میں سوچتا ہے یہ بات یعنی ایک بنیاد ہم کو قرآن قریب میں دی گئی محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا عن کا له عذرن اگر تجھے تیرے بھائی کے بارے میں کوئی بری بات پہنچے تو اس کے لیے تو خود ہی کوئی عذر تلاش کر لے فعل تجد لہو ادرن اگر کوئی عذر تجھے نہ ملے فقل له الن تو کہ ہاں ہے اس کے پاس ازر تو کیا کر ہے یعنی تو ضد میں آ کے بول ہے اس کے پاس عذر تیرے پاس اگر کوئی عذر نہیں ملتا اس, کے, اس کے بارے میں یعنی کوئی کوئی ہو سکتا اس کی کوئی مجبوری ہو بھائی یا ہو سکتا اس نے نہیں کیا ہو ایسا مجھ کو غلط خبر پہنچی ہو اگر تیرے پاس کوئی بنیاد نہیں اس سے اچھا گمان قائم کرنے کے لیے تو بس ڈٹ کے بول کے نہیں اس کے پاس ہوگا ازر تو اپنی طرف سے بول اس سے بدگمانی کرنے کی بجائے اچھا گمان کرنا کتنی اچھی بات ہے تو کہا کہ فعل تجرن فک اللہ ادر اگر تجھے کوئی گمان اسے اچھا گمان قائم یا عذر نہ ملے تو اپنی طرف سے کہہ کہ اس کے پاس کوئی عذر ہوگا امام البیقین اس کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 7979 پر یہ ہے۔ اسی طرح سے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ولا تظننن بكلمۃ خرجت من اخیک المؤمن الا خیرا تیرے مومن بھائی کی زبان سے کوئی بات اگر نکلے تو کبھی بھی اس کے بارے میں بدگمانی مت کر بلکہ اس کے بارے میں اچھا ہی گمان کر وہ انتلہ فرقی رحم جب تک تیرے پاس اس سے اچھا مطلب لینے کی گنجائش باقی رہے جتنا ہو سکتا ہے اچھا مطلب لینے کی کوشش کر مجبور ہو گیا تب جا کر ہی تو اس سے برا مطلب لے سکتا ہے جب واقعی بات بری ہو لیکن جب تک یہ پاسبلٹی ہے امکان ہے اس سے اچھا مطلب لینے کا تب تک کہ تو غلط مطلب کیوں لے ہاں یقیناً اگر غلط بات ثابت ہو جائے تب تو غلط ہے لیکن جب تک کہ اس سے اچھا مطلب لینے کی گنجائش باقی ہے برا مطلب اس کی بات کا مت لے ابن قطیر نے سر پر حجرات کی یاد نمبر بارہ کی تفصیل میں بات کہی ہے اس کی ایک مثال بھی ہم دیکھتے ہیں کیسا معاملہ کتنی بڑی غلط فہمی اچھی بات پر ہو سکتی ہے وہ چیز صحیح ہے لیکن غلط لگا کو مثال کے طور پر ابئی نکاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مدینہ میں میں ان کا گھر سارے صحابہ میں بہت سب سے صلی اللہ علیہ گھر اتنا دور ہونے کے باوجود ان کی ایک بھی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چوکتی نہیں تھی ہر نماز میں شریک پانچ نماز میں موجود کالج لہو کہ ہمیں ان کا یہ حال دیکھ کر کہ اتنا آتے جاتے ہر نماز کے لیے آنا جانا ہے ہم کو تکلیف ہوئی اس کو دیکھ کے لہو یا فلان لشتر میں نے ان سے کہا خود کہا اے فلان کاس کے تم ایک گدھا خرید لیتے سستے میں مل بھی جائے گا خرید لیتے اور ایک روایت میں ہے ترکب ہو پھر غلمائی وہ پھر تاکہ تم رات دن میں سواری کر کے اس پر آ سکتے ہو یقی کا مین الربا و من الوقائی کا من ہوا اب دھوپ سے بھی بچو گے اور یعنی جو گندگی وغیرہ ہوتی ہے اس سے بھی بچ کے اس پہ سوار ہو کے آ سکتے ہو یا اسی طرح سے زمین میں رات میں بھی واپس جاتے ہو تو سانپ بچھو وغیرہ جو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی محفوظ رہو گے قال انا والله ما احب ان بيتي الى جنب المسجد خلونجاب نے جواب میں کیا کہا والله مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے بالکل پڑوس میں ہو۔ متنبم ببيت بی محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بالکل چپک کے ہو۔ مجھے بالکل پسند نہیں کیا نہیں پسند کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جڑا ہوا ہو کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کی چاہت نہ ہو آدمی یہی سوچے گا اب یہ جملہ جو ہے بڑا ات نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا کہ اخبر یہ بات مجھ پر بہت بھاری گزری ہے. مجھے بہت برا لگا ہے جملہ سن کے تو میں نے وہ بات لی اور کہاں پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں نے آپ کو بتایا ایسا بول رہے ہیں ایک یہ صاحب فلاں ایسا بول رہے ہیں میں نے میں نے ان کی شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کال فدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا فقال ما یہ ساری روایت جمع کر کے میں بیان کر رہا ہوں اور نہ مختلف منتشر روایت ہے سب فقال کا داری مسجد آپ نے ان سے پوچھا یہ جو تم نے کہا کہ مجھے یہ بالکل اس بات سے قطع خوشی نہیں ہوگی کہ میرا گھر مسجد سے بالکل جڑ جڑا ہوا ہو قریب ہو مسجد کے بالکل پڑوس میں ہو مجھے بات پسند نہیں تمہارا کیا ارادہ کیوں بولے کیا نیت سے بولے اس یہ جملہ بولنے میں تمہارا یعنی تمہارا کیا مطلب ہے اس کا کیا نیت ہے پکال الحملہ وزکر الحمو الفی ال انہوں نے خود ویسے کہا جیسے ان سے کہا تھا صحابی سے اور کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس پر ملے مطلب ایک اور روایت میں کہا رجاٹ میری تمنا یہ ہے کہ میں جو چل کے مسجد آتا ہوں ان قدموں پر مجھے ثواب ملے اور واپس جو چل کے گھر جاتا ہوں وہ بھی میرے لیے لکھا جائے اس کا ثواب لکھا جائے فقالبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آپ نے کہا آپ نے صحابی سے کہا جس نیکی کی چاہت تمہارے دل میں ہے جس نیکی کی نیت تم نے کی تمہارے لیے وہ ضرور ہے تم کو ملے گا وہ قدجم اللہ کا کلو اللہ تعالی نے یہ سب تمہارے جمع کر رکھا ہے اللہ تمہاری ساری نیکیوں کو جمع کر کے تمہارے محفوظ اللہ کے ہاں وہ ہے اللہ نے تمہارے سب جمع کر دیا اس کو آنے کی نیکی بھی اور جانے کی نیکی کی بھی تم کو ملے گا وہ ثواب اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور مسنت احمد اور ابن ماجہ میں بھی روایت مختلف طرق سے آئی ہے اب آپ غور کریں صحابی کا جملہ دوسرے صحابی کو اتنا غلط لگا کہ کی کیا بول رہی ہم سب تو تمنا رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کو ملے مسجد نبی سے قریب ہو جائیں مسجد کے پڑوس میں رہنا کون پسند نہیں کرتا دور رہنا مسجد سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہی نہیں رہنا چاہتا یہ آدمی کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً ان کو یہ نہیں کہا کہ اڑا اس کے گردن نہیں آپ نے بلا یہ طریقہ ہے یہ ادب یہ اصول ہے آپ نے ان کو بلا کہا تمہاری اس میں نیت کیا تھی ایسا کیوں بولے تم جملہ تو ہے لیکن اس میں امکان ہے کہ اچھا مطلب ہو سکتا ہے ان کے بولنے میں ان کی نیت کچھ اور ہو سکتی یہ بولنے میں انہوں نے کہا میری نیت یہ کہ میں دور سے چل کے آؤں اور چل کے جاؤں تو سواب ملے تو آپ نے فرمایا تیرے لیے اللہ نے یہ سارا ثواب جمع کر دیا ہے اور تیرے لیے یہ سواب ہے اللہ کے یہاں پہ ملے گا تجھ کو ایک آدمی ثواب کا حقدار ہے لیکن ایک صحابی ہے مدینہ والے صحابی ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا جو جملہ ہے یہ یہ جملہ برا ہے ایسا نہیں بولنا چاہیے یہ شکایت کے لائق جملہ ہیں جس کی شکایت کہاں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا جملہ بہت خطرناک بھیانک جملہ یہ ایک جملہ جو بظاہر ان کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اور مسجد سے دوری کو ظاہر کر رہا ہے لیکن اس دوری کے بنیاد کچھ ہے کہ نہیں ہے وہ مسجد سے بوز ہے عبادت سے نفرت ہے نبی صلی اللہ علیہ سے نفرت ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد الٹے ثواب چاہنا ہے دین سے محبت ہے ثواب سے نیکی سے محبت ہے تو ایک دیکھنے میں بظاہر چیز بری دکھ رہی ہے لیکن اس کے اندر یعنی ایک ایسی چیز ہے جو ثواب کی حقدار بنا رہی انسان کو تو کبھی ایسا ہوتا ہے لہذا ظاہر پر ہی فورن فیصلہ ایسے کر دینا جب تک کہ حقیقت اس کی معلوم نہ ہو یہ مناسب نہیں ہے تو معلوم یہ ہر عمر کیا کہہ رہے ہیں جب تک کہ اس کا اچھا مطلب تیرے سامنے ممکن ہو برا مطلب بتلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دکھائی دے رہا بالکل ہی یہ غلط دکھ رہا ہے تو ایسے وقت میں کیا اح... اح... صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس سے پوچھا جائے اس کی مزید تحقیق کی جائے تحقیق کرنے پر اگر بات پوری سامنے آ جائے اور اس میں اچھا مطلب پیدا ہوتا ہو تو اچھی بات ہے اور اگر برا مطلب پیدا ہوتا اور کوئی اس کے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں مجرم ثابت ہوگا بغیر تحقیق کے فورن حکم لگانا مناسب نہیں ہے گمان کی بنیاد پر کسی کو مجرم بنانا صحیح بھی ہے تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک آدمی نیک ہوتا ہے لیکن اس کی بات کو کوئی غلط سمجھ لے تو اس سے اس کو مجرم بنا سکتا ہے ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صوفیوں کے کفری کلام کو بھی کہنے لگے نہیں اس میں بھی کوئی حکمت کی بات ہے لئی صفی جب اللہ میرے جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے آپ ایسی بےہدہ اور بکواس باتوں کو بھی اچھے جو ہے لیپا پوتی کر کے اچھا مطلب دینا شروع کر دیں یہ نہیں ہے ویسے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی عیسی اور اللہ ایک ہی ہے اور اس کا پھر لمبی تشریح وہ کرتے ہیں اور اس کی جو ہے اپنی حکمت اور فلسفہ بیان کرتے ہیں اس سے وہ صحیح نہیں ہونے والا ہے غلط غلط ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحیح بات بھی بتانے میں کسی سے کچھ ایسے انداز میں بول دیتا ہے کہ اس کی بات کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے اس سے وضاحت طلب کی جائے اور اس کی وضاحت معقول ہو تو اس کو قبول کر لینا چاہیے اس کی وضاحت اگر معقول ہے قبول کر لینا چاہیے آئیے آگے بڑھتے ہیں کسی سے بدگمانی کرنا اس کا قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا نہیں بول سکتے کہ وہ دل ہی میں تھا نہ کچھ کیا تو نہیں میں نے اگر نے اپنے دل میں اس کے بارے میں بدگمانی قائم کی اور اسی پر باقی رہا اور اسی پر حکم لگا دیا اپنے دل میں اس کے اوپر کہ ہاں ایسا ہے قیامت کے دن اس کا محاسبا ہوگا اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں اول بس اور اولفاد بال یقین کان آنکھ اور دل ان سب سے پوچھ ہونے والی ہے کانوں سے پوچھ ہوگی آنکھوں سے پوچھ ہوگی اور دل سے بھی کہ ان کا استعمال کیسے کیا تو دل میں اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو یہ دل کی غلطی ہے اس کا محاسوہ ہوگا وہ دل کا عمل ہے جس پر پوچھ ہوگی جیسے کان کا عمل غیبت سننا آنکھ کا عمل جاسوسی کرنا اور اسی طرح سے دل کا عمل ہے بدگمانی کرنا تو ان تینوں کی پوچھ ہوگی صورت الاسراء میں بنی اسرائیل میں یہ آیت نمبر چھتیس پر یہ مضمون موجود ہے ہیں. آخری بات کہہ کہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو دعا سکھائی و لدینہ جا او ممبول ایمان اور کا طریقہ کیا ہے جو ایک کے بعد ایک نسل در نسل ایمان والے دنیا میں آتے ہیں وہ اپنے پہلوں کے بارے میں کیا کرتے ہیں و لدین جا صحابہ کے بعد آنے والے ایمان والوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یقولون وہ کہتے ہیں ربنا ابا لنا اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دے ولی اخوان سبقونا ایمان اور ان بھائیوں کی بھی ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت کر جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے ولا تجافی قلوب نہ منو اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے کوئی کھوٹ نہ آنے دے ربنا ابنا ان نہ اے ہمارے رب بڑا روف ہے رحیم ہے نرمی کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو ایمان والے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو بچا کہیں ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان والے بھائیوں کے لیے کوئی کھوٹ نہ ہے تو ہم کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے تاکہ ہمارا دل ایمان والوں سے خاص طور سے صالحین ائمہ فکہ مفسرین صحابہ تعبین اللہ والوں کے بارے میں ہمارا دل صاف رہے علماء کے بارے میں ہمارا دل صاف رہے اس کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے اور خرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق دہ فرمائے اقوال استفی ال ان شاء اللہ سامعین کے لیے ایک ہفتے یہی اوقات رہیں گے ان میں دوستوں کے لیے اوقات یہی رہیں گے پروگرام کے السلام علیکم <سلام> علیکم <سلام>